من بسم والحمن والحمن والحمن السلام علیکم و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہن سب کے مختلف تمام سامعین برادر گرامی اخبار سب کوتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر چھ سو انچاس ابلک دو سو ہیں ٹو نائن ون دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہے دو سو اکیانوے جو ہے اوراد ہتھیہ کے شرح کے درست کی تعداد ہے ہم اسمال حسنہ میں اوراد ہتھیے میں ہم اسمال حسنہ کی واس میں ہیں اسمال حوسنہ میں سے درست نمبر اس میں مقدس جو ہے نمبر سولہ الغفار کی جو ہے لغوی بحث ختم ہو کے آج جو ہے الغفار قرآن پاک میں یعنی قرآن پاک میں یہ مقندس اسم کتنی دفعہ آیا ہے اور کن شاید یاد میں آیا ہے اس سلسلے میں تھوڑا سا مختصر گفتگو تاکہ جو اسما الحشن قرآن پاک میں آتے ہیں تو یقینا جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کےسما کے ذریعے سے معرفت کا جو ہے ایک وسیع جو ہے باپ کھل جاتا ہے تو آج کے عنوان جو ہے درخت میں الغفار قرآن پاک میں یعنی اس عنومان سے ہی تو بارہ اضان کے لمبی میں آپ سب سے معذرت ہوں کیونکہ مجھے بیچ میں جو ہے موبائل خراب ہوا تھا تو حسن ریکارڈنگ کا مسئلہ جو ہے اس میں درست نہیں ہوا تو ابھی درست ہو گیا الحمد تو اس لیے جو ہے درس بیچ میں خاص وافہ ہوا اس کا میں معذرتہ ہوں اور ابھی جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ لوگ دعا کریں کہ یہ بدستور سلسلہ چلتا رہے تو آج کے درس جو ہے الغفار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اسمال میں اس سے غفار جو اس کا معنی آپ لوگوں کو بتایا بہت زیادہ بشنے والا اور بار, بار بار بشنے والا کثرت کے ساتھ بشنے والا بندہ جب بھی گناہ کردہ اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو بشنے والا بہت مہربان اللہ اس معنیٰ میں ہے تو قرآن باغ میں جو ہے اس میں مقدس الغفار جلا جلال و پانچ مرتبہ آیا ہے اس صورت میں اس اسم کے دوسرے مشتقات فعل کی صورت میں ہاں جی اور اسم کی صورت میں مسجد کی صورت میں تو بہت آیا ہے لیکن جو ہے اسی ہے یہی اسم اعظم جو ہے اور قرآن باغ میں پانچ مرتبہ آیا ہے ان میں پہلا جو ہے سورہ توحا کی عید نمبر بیاسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے و اِن لغ فارن لمن تابہ و آمن و ملا س والن بہت ہی خوبصورت آیت ہے اللہ فرماتے ہیں و اِنّی اور بے شک میں بلا شکشبہ میں اللہ لغفارن ضرور بخشنے والا ہے ہاں جی ضرور بخشنے والا ہے میں لمن اوشا سل جو توبہ کرے ہاں جی اشا توبہ کریں وہ آمنا اور ایمان لائے توبہ کرے پہلے خشق کو حجور میں تھا قفر شرک میں تھا ادا سے توبہ کرے اور توبہ کر کے ایمان کے راستے میں آ جائے وہ آ ایمان لائے وہ عملِ شالح اور نیک عمل بجا لائے اللہ تعالیٰ نے نیک عمل یہ کہ لانے نے جو کچھ ہمیں واجبات فرائض کی صورت میں دیا ہے یا سنت نوافلات کی صورت میں ہمیں انجام دینے کو کہا ہے ہاں جی یہ عمل سوالے میں ہے اور حراموں سے بچنا مغروط چیزوں سے بچنا بھی جی, یہ بھی جو ہے بند کو اسی مقامی صالحین پہ, پہ پہنچا دیتے ہیں باقی عملاً جو کرنے والا عملہ سوالے ہیں ہاں جی محرمات اور مغربات تو بچنا ہے وہاں کرنا کچھ نہیں ہے اس نے بچنا ہے اس کا ارتقاب سے اپنے نے دور رہنا ہے باقی جو انجام دینے والا پریکٹیکلی وہ یا تو واجبات اور فرائض ہیں یا مشتحب سنت نوافلات ہے یہ بجا لانے والی چیز ہے تو جو یہ نیک اعمال بچا لیں گے گناہوں سے توبہ کریں گے تو, تو پھر کیا ہے وہ عام نیک عمل کرے سم محتدا پھر رائے ہدایت و رائے پر چلے انہیں ایک دفعہ راستہ مل گیا شریک سے توبہ کیا ہر ان کی فیس کو حجور سے توبہ کیا اور رائے راست پہ آ گیا اور ایمان لایا ہاں جی توبہ کر کے نیک عمل کرتے رہیں اور سیدھے راستے پہ راہا پر چلیں تو وہ انِنِ لغفارن تو یقیناً میں میں اللہ اللہ فرمت میں اللہ اسے بخشنے والا ہوں لغفار یہ لم تاکید کے لے ان بھی تاکید کے لئے بلا شخ شبہ میں اللہ لفار ہر صورت میں بخشنے والا ہوں ضرور ضرور بخشنے والا ہوں ہر اشاس کے لے جو گناہوں سے توبہ کرے اللہ کی ناراضگی کے راستے کو چھوڑ دیں اور اللہ کے ہر حکم پہ لبے کہیں ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے رہیں اور سیدھے راستے پر چلتے رہیں تو ان کے لیے اللہ میں اللہ تو میں یقیناً میں اسے بخشنے والا ہوں تو جو ہے بعض صالحین ہی فرماتے ہیں علماء وسلم میں سے وہ یعنی الغفار ہے اللہ کے ذات الغفار ہے اس معنی میں کہ وہ بندے کے سچی توبہ کے بعد بندے کے سچی توبہ کے بعد ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بندہ جب اللہ کے درگاہ میں سچی توبہ کر لے لے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے دفتروں سے ان کے نشانات بھی نہ دیتا ہے رشتوں نے جو لکھا تھا بندے کے گناہوں کو ہاں جی ان کو حتیٰ اللہ تعالیٰ کے جی گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دفتروں سے جہاں ان کے آم برے اعمال لکھے ہوئے ہیں ان کے نشانات مٹا دیتا ہے غفار کا چونکہ ایک معنی چھپانا بھی ہے نا تو مٹانا چھپانا یہ سب ایک ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ جو ہیں غفور بھی ہیں اور وہ جو الغفور ہے اسی مادے سے اس معنی میں اس معنی میں کہ وہ ملائکہ کو بھی تمہارے کیے ہوئے برے افعال بلا دیتا ہے اللہ غفور ہے اس کا یہ معنی کہ سالین نے ہاں جی غفوار کے معنی لیا کہ بندے کے جو اسکولوں کو بھس دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال جن رجسٹر جن دفتروں میں جہاں جہاں لکھا ہوئے ان کے نشانات وہاں سے بھی مٹا دیتے ہیں اور وہ اللہ غفور ہے اس معنی میں کہ جو ہے ہاں جی وہ ملائکہ کو بھی تمہارے کیے ہوئے برے اعمال بلا دیتا ہے جو دائیں بائیں جو آپ کے رشتے بیٹھے ہوئے ان کو بھی آپ کے جو برے اعمال مٹا دیتا ہے ان کو ان سے ذہنوں سے بھی بلا دیتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور الغفار ہے اللہ تعالیٰ اس معنی میں کہ تمہاری سچی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے خود تم کو وہ گناہ بلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ غفار یہاں تک کہ رشتے سے مٹا دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حمد انسان کے اپنے دماغ سے بھی مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندے کو لئے اللہ کے حضور میں شرمندگی کا احساس نہ رہے اور وہ جو ہے زیادہ پشمانی کے شکار نہ ہو جائے تو اللہ غفار ہے اس معنیٰ میں کہ وہ تمہاری سچی توبہ کے بعد خود تم کو وہ گناہ بلا دیتا ہے وہی ہے کہ تم نے وہ گناہ کیا ہی نہیں یہ سب اس اللہ کی مہربانی ہیں اس اللہ غفار ذات کے لطف کرم ہیں تو یہ توضیح جو ہے بے حوالۂ خصوصیات اسمال ہوشن اس کے صفح نمبر ایک سو پہ ہے اور بیاول تفصیر المیزان آیت مشورہ میں تابہ سے مراد جو ہیں توبہ اشرق و تمام گناہن مراد ہے آیت میں جو آئے نا و نلاخارو لیمن تابا تو اس میں آدمی تابہ سے مراد توبہ اشرق اور تمام گناہن مراد ہے تمام گناہوں سے بھی توبہ شرق سے طوبہ اور امن سے مراد ایمان باللہ و توحید الہی پر ایمان ہاں اللہ پر ایمان اور اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نیز تمام ایمانی امو پر ایمان مراتے اس کے علاوہ بھی اللہ نے جن جن چیزوں کا ہمیں ایمان لانے کو کہا ہاں جی میں قرآن پر ایمان فرشوں پر ایمان قیامت پر ایمان اللہ شب الحمد للہ علیہ پر ایمان ہاں جی قیامت کے مختلف جو ہے حساب کتاب بے حش تمام ملحل ایمان اور اِم البیت علیہ السلام پہ ان کے اللہ کے بالنوی کے خلیف ابلحق اور جو ہے ولاۃ امامت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہونے کے رسول اللہ کے جانشین ہونے پہ ایمان یہ سب ان تمام مراد کے ساتھ میں آمنہ کے اندر جو ہے مراد یہاں ایمان باللہ اور توحید بھی ہے اللہ پر ایمان بھی مراد ہے ساتھ ہی جو ہے تمام ایمانی امور پر ایمان مراد ہے اور سمتہ سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و ولایت کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے لیکن انہیں سمت کو آگے مزید توجہ دیتے ولامت فرماتے ہیں سمت سے مراد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت و ولایت کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے آپ کے ہر حکم لبے کہنے کا کیونکہ جو ہے توحید پر ایمان اور دیگر اعمال صالحہ کا جو ہے انجام دینا توحید پر ایمان اور تمام عالمہ سامان سوالے کا انجام دینا ہدایت پانے کے لیے کافی نہیں ہے انسان کو رسید راستے پر آنے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ ایمانیات مکمل ہونے کے بعد جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور ولایت کے سامنے سر تسلیم ہم ہوں یعنی آپ کے ہر حکم پر لبے کا ہے یعنی جو پسند ہے اس پر لبے کا نہیں تو نہیں باقی جو آپ کے سامنے سر تسلیم خم ہو اور جس چیز کا آپ حکم دیں اس پر بلا چون چرا عمل کریں کیونکہ آپ اللہ کا نبی ہیں ہاں جی گالا نہیں پھرمن خود تم تو اللہ فتح بھی ابنی یو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو میرے ہر ہر حکم پہ لبے کرو بلا چونگ چرا جو ہے میرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم رہو تو یہ بک اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو تب وہ دیا فرماتے ہیں اور جس چیز کا آپ حکم دیں اس پر بلا چو چر عمل کریں تب وہ ہداج یافتہ ہیں تب وہ انسان ہداج یافتہ ہے اور خدا سبحان کی مغفرت کا وعدہ بھی ایسے توبہ گزاروں اور ہدایہفتہ یافتہ لوگوں کے لیے خاص ہے یہ جو ہے تفسیر میدان سے میں نے جو ہے نقل و کیا ہے تب سرِ نمنہ میزان کی شاد نمبر صورتحال کے آج نمبر بیاسی کے ذیل میں تبصر نمنہ میں بھی جو ہے کے ذل میں لکھا ہے ان جملہ یعنی یہ جو آ... نلاخا فعل منتا باب امن وامل صمۃ یہ جملہ ان جملہ جو اشارے لزوم ہے اشارے بلزومِ قبول سما تدا جو ہے یہ اشارے بقبول لزوم ولایت ہاں جی وہ پذیری سے رہبری ہے رہبران لاہیت یہ بھی جو ہے اتنے سب محتاداس ہیں اور جو ہے اشارہ ہے رسول اللہ کے ہن اشارے بے قبول ہے ولایت رسول اللہ اور اعمال الود علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرنے اور رہبر پذیری سے راہبری رحبران الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی راہبراہ ہیں انبیاء ہیں ابلیہ ہیں اعمہ علیہ السلام ہیں اور خوشن رسول اللہ عیم الود ان کی ولایت اور امامت کو قبول کرنے کا اشارہ ہے یعنی توبہ ایمان عملِ صالح جو یہ سب آنگاہ اس وقت باعث نجاتت کے درزِ چھتر ولایت رہبران الہی قرار گرد یہ سب جب اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے آئے ہوئے رہبرانہ لاہی کہ آپ ان کے چھتری کے نیچے آ جائیں اور ان کے ہر حکم بلب کہیں گے تو پھر آپ کے جو ہے یہ آپ کا ایمان عملِ صالح آپ کو باعث نجات ہوگا دریائے زمان مُصلیہ السّلام تو لہٰذا ایک زمانے میں آتے مصعلیہ السلام حکم ارحکمر لبِ کہنا واجب تھا وردہ زمانے دیگر پہ عمرِ اسلام صلی اللہ علام اور دوسرے زمانے میں ہمارے زمانے میں اللہ کے پیارے نبی کے ہر الحکمبر اور ہر نبی کے زمانے میں اسی نبی کا حکم بل لبے کہنا ضروری ہے اللہ پر ایمان اور امنِ کے ساتھ ساتھ اس دور کے رہبر علاقے کے ہر حکمِ لبِ کہنا نجات ضروری ہے دریا روز امیر ممنان علیہ السلام اور پھر ایک دن علیہ السّلام تعمبر کے, کے وطیہ السلام کی ولایت امامت و امروز حضرت مادی علیہ السلام اور آج کے دور میں جو ہے جو کہ غبت کے دور ہے امام دمان علیہ السلام کی ظہور اور آپ کے ولایت امامت کے متخد اور ان کی بلبے کے ہر حکم لبے کے لحاظہ میں تیار رہنا ہوگا شراکیہ یہ کہ ارکان دین جو ہے دین کے ارکان میں سے ایک پذیر سے دعوت پیغمبر اللہ تعالیٰ کے شرِ نبی صلی اللہ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا اور راہبری اور آپ کی راہ اور امامت کو قبول کرنا ولاعت کو قبول کرنا رسالت کو قبول کرنا پھر اس سے بس بشری سے راہبری جانشینان اومی باشد اس کے رسول اللہ کے جانشین جو علم عالمی ہیں ان کے راہبری کو ماننا یہ بھی لازم شیمان کے دل میں اس لیے محروم تبریشی جو ہے ذیل ایس وہ توسیم نیشیات کے دل میں امام باخر علیہ السلام شرین نقل امام سے یہ یوں نقل کرتے ہیں منظور جملِ سم محتدا ہدایت بے ولایت ماہلویتس امام باقیہ نے فرمائی اس شاید کے آخر میں سم احتدا جو فرمایا اس سے مراد جو ولایت ماہلویتس ہم اہلویت کے ولایت مراد ہے ہاں جی جو ہمارے عالم ولایت کو قبول کریں گے امامت امامت اور پیامبر کی جانی شینی کی حیثیت کو قبول کریں گے وہی لوگ حقیقت میں ہدایت بھی آتا ہے امام نے پھر فرمائے سے بات اضافی کیا حول لاہد اللہ کی قسم لََََََََََََََََََََََََََََََ رجلاََََََََََََََََََََََ عبد اللّہ عمر اگر ایک بندہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت کیا مابین رکن والمقام وہ بھی کعبہ پہ آ کے رکن والمقام کے بیچ میں آ کے عبادت کیا سما مات پھر وہ مر جائیں قلم یجب جی نہ لیکن کل قیامت میں ہمارے ولایت کے ساتھ نہ آ جائیں یعنی ہماری ولایت تو اس نے قبول کیا ہی نہیں ہے ہماری ولایت کو قبول کیے بغیر وہ اللہ کے حضور میں آ جائیں اللہ کب اللّہ فن اللہ اوشی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے منہ کے بل جہنم میں پھیندائے گا اللہ کی قسم امام فرماتے ہیں اگر ایک شخص اپنی پوری زندگی رکن اور مقام کے درمیان اللہ کی عبادت میں گزاریں پھر مر جائیں لیکن ہمارے ولایت کے ساتھ نہ آئے یعنی ہماری ولایت اور امامت کو نہ مانتا ہو اور مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور منہ کے بل آگ میں پھینک دے گا تو یہ تفصیل جو ذیل آج سرت عاصہ عائد نمبر بیاسی کے ذیل میں انہوں نے یہ مطالب ذکر کیا ہے تو معلوم ہوا کہ ہاں جی ان تفاشیر کی روشنی میں واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی مفرت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہر نو شرک و خفر سے توبہ کریں ایمان لائیں عمل صالح انجام دیں نیز رہبران الہی کے ولایت کو دل و جان سے قبول کریں ہاں جی رہبران الہی کی ولایت سے انکاری کی صورت میں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگرچہ اس نے رکن مقام کے درمیان زندگی برعبادت کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے آگ میں پھینک دے گا تو اللہ نگرامی اللہ کے رسول کے سالت نوبت پہ ایمان ہاں جی پھر وہاں کے حجت خدا اعمہ علیہ السلام پہ ایمان اور حضراء جاخری حجت امام مہاد علیہ السلام پہ ایمان ان ہمیں ایک نرواسی ہونے کے لحاظ سے ان حصیوں پر جنہوں نے ہمیں جو صلاضاب کے للۂ کرام ہیں ہمیں محمد و عالم محمد کا راستہ دکھایا علم علم کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے اس راستے پر ہمیں رہنمائی کیا ان کو بھی ہمیں دل و جان سے مانیں ان کے راستے پر چلیں یہی حادثے ہمیں بہتر طریقے سے خدا اور رسول کی جانب رہنمائی فرماتا ہے تو یہی لوگ ہدا دیا ہوتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مختلف کی امید ہے ہاں جی اور تمام مسلمان جو ہیں ہم پر واجب و لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام راہوران الٰی اور جس صورت میں اولیاء کے صورت میں آتے ہیں عمہ علیہ السلام کی صورت میں آتے ہیں اور پیارے نبی اور سابقہ ابیا ان سب کے راہبری کو ہر دور کے راہوران الٰی پر ایمان رکھیں ان کے دامن دھامے رہیں اور خود کو بڑا نہ سمجھیں بلکہ ان کے کی ہدایت کی سرپرستی میں چلیں جو ساب ولایت ہیں ہاں جی خواب کرامات ہیں شریعت طریقہ حقیقت کے اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں یہ علم ال یقین علم حقین کے ساتھ دین وہ پیچانے ہوئے دین پر عمل کرنے والے ہنسیوں کے دامن بھی تھامے رہنا یہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیں گے تو میرے دعا اللہ تعالیٰ میں ان مقدس آیات کی روشنی میں جو ہے عمل کرتے ہوئے ہمیں سچا ایمان عملِ صالح اور اللہ اس رسول کی طرف سے سیدھے راستے پر چلتے رہنے کی ہم سب کو تمام عثمان عالم کو توفیق سے فرما آمین سما